الحمد لله الذي يحب الصادقين ويرعن الكاذبين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبش وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الاصدق واليقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي القریم الامین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْأَلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَجْجُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات محبت حضور محمد لام مولا مولانا سلطان صاحب و مفتی صاحب آپ حکم مبارک وجہ برکت حاصل کرنے گزارش کردے قران الوجید فرقان حمید دی جو ایت مقدسانہ نا چیز نلاوات کیتی ہے اس دے اندر رب العالمین جل شانو نے فرمایا ہے کہ اساں انہاں دے دلان دے اختلاف اور جھگڑے کو ختم فرما دیں گے اور او اپس وچ بھراواں طرح جنت, جنت دے, تختان دے اوتے آمنے سامنے بیٹھے دے اس آیت مقدشہ دے متعلق ایک گزارش جو میں پڑھی وہ جناب دے سامنے پیش کرنا فرمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم کی صورت جس وقت جنگِ جمل دا واقعہ پیش آیا حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما چونکہ مولا علی پاک سرکار دے اختلاف دی بھی نہ تھے اپنے اجتہاد مبارک دی وجہ اور پھر جڑے فتنہ پرور درمیان چہشن جھگڑا کھڑا ہو گیا اس جنگے جمل دے ختم ہونے تو بعد اور انہ دو حضرات دے شہید ہو جانے تو بعد مولا علی پاک سرکار دی فوج چوئے ایک بندہ بولیا وہ کہن لگیا حضرت تلحا و زبیر رضی اللہ عنہما متعلق انہاں نے اچھا نے کیتا فلاں کیتا فلاں کیتا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار نے فوراً منع فرمایتا فرمایا چپ خبردار تنکلام کرنے دا کوئی حق نہیں او میرے بھائی نے اور آپ نے آیت مقدشہ تلاوت فرمائی ونزعنا ما فی صدورہ من غلن اخوانا علی سورر متقابلین فرمایا پروردگار نے اے آیت ساڑی واسطے تنازل فرمائی ہے یعنی کی مطلب ہے اختلاف جھگڑا معاملہ جو بھی بن گیا ہے ربل آل امین دلوں جنت دمنے سامنے تختہ دے بٹھا دے گا یعنی جنت چ پرور دگار سانو جمع فرما دے گا یہ جنگے جمل تو بعد کا واقعہ ہے اگر جنگے شفین تو بعد دا ہویا ہندہ تے ضرور مولا علی کرم کر اللہ و تعالی وجہہ کریم سیدنا عمیر معاویہ پاک دا بھی نام لے کے تے آپ فرما دین او میرا بھرائے رب العالمین جنت دےو چودے نار میں نجمع فرمائے گا یاد رکھو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمعین دے آپسی معاملات جو بھی اختلافی رہے ہوا ظاہر جدوں تقابل سے اجتہاد بنتا ہے ظاہر بات ہے کہ ایک صحیح اجتہاد ثابت ہوئے گا ایک خطا اجتہادی ثابت ہوئے گی جس دی بھی خطائع ثابت ہوئی ہے، ہرگز بھی ایسا نہیں کہ دی کوئی نفسانیت شامل نقصانی ہونا جو بھی امتحاد فرمایا ہے، شرعی دلائل دے تحت فرمایا ہے، علامہ امام ابد الارا نی اللہ تعالی ہو آپ سرکار نے بڑا ہی سونا جملہ مبارک لکھیا اسی ہی مسئلے اور معاملے دے تحت جڑا مولا علی پاک سیدنا امیر معاویہ پاک دے درمیان آپسی اختلاف والا سی آپ فرماؤں دے نے فرمایا دوان لوگان دا اجتحاد بڑا عظیم اجتحاد ہے. مولا علی پاک سرکار دا اجتحاد شریف ایسی کہ قصہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مؤخر کی تاجاوے تاکہ حکومت دے معاملات او بہتر ہو جان حکومت مضبوط ہو جائے لیکن فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے شریف وہ بھی ایک عجیب راز ہے امیر معاویہ پاک اگر نہ ڈٹ دے تے یہ عام ہو جانا سی کہ لوکاں نے اٹھنا سی تے پکڑ کے اپنے حاکم نو قتل کر دینا سی اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس وقت سیدنا اثمان غنی کا مطالبہ کردیا کر شہید کیا شہید کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر لینا سر سی سید آدمی ماں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ اتحاد مبارک بھی آزیب اتحاد مبارک اور اس کی برکات امد دین, ایمائے دین, ایمائے دین اس شریف خطا ہے فرمایا لیکن اس تو بھی نفع حاصل ہویا ہے کہ بعد اس کی عادت نہیں بن گئی کہ جس حکمران کے خلاف کچھ نظریات خراب ہوئے نہیں نالی ہو قتل کرنا شروع کا قتل کرنے دی کوشش آشتے جمع قتل کر سد نام جا مواویہ روزی اللہ تعالیٰ خطا ہے نتیجہ بھی یہ ہے کہ بعد والے جتنے ہاک مین سن یا جتنے خلافا سنگا قتل وام نہیں ہوئی ہے اتحاد دا نفع. اور چیزنے دا جواب دے واسطے جڑے جب کچھ جملے بولے نے میں چند جملے ارد کر کے ایک سیدہ دا سی اس نو نا چیز نے چند جملے جڑے گزارش کیتے سن او ایتھے ضرور بیان کرنا تاکہ ہو سکدا ہے کوئی سیدنا امیر معاویہ پاک دے نال بغض رکھن والا بے وقوف ہوے تے اس تک گل پہنچے تے اس نو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے گا رات ایک ملہ سی او ایسا ظالم سی او نے بک ماری ہو ساکھا اور سے سیدنا امیر معاویہ یہ تو بدعت ہے سی حاجی اتنے میں آخری نے ارس چ ہو سی لفظوں خوشی دا مانا. جس بزرگ دا مبارک منایا جاتا ہے ادکار قرب ال الاحی دیا گلا پھر اس دے متعلقین تبلیغ ادیم قرآن و حدیث دے بیا نات یہ کچھ ہوگا جس کا نام ارس مبارک ہے. پھر پاک عشا چارے بارگاہ نظر آنے پیش کر دینا اولیائے کام جتنے بھی اولیائے اسلام دے اور مبارک ہوں یہ سارے گروس مبارک کا مقصد نتیجا یہ میں آخیا ظالم کے تو بھی بک مار کے جاہلا سارے اللہ لے مبارک کیوں کہ اولیاء کاملین علیم دے جو میں ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا جدو امر بن ابد الزیز متعلق پوچھ لیا گیا اس وقت آپ نے جباب دتا آپ نے فرمایا افسوس میں اس دور چی رہا جس دور درج غیر صاحبی اور رسوس کے نشانا آپس تولیا جا رہا تخاول کیا جہ رسول پاک سرکار دے نال جنگ تے جس گھوڑے تے, ہوئے اس گھوڑے تے نک چ جہاد کردیا وقت جڑی دھول پی گئی فرمایا لکھا امریکہ ابدل عزیز نالوں او صحابی رسول دے گھوڑے کے نق دول چنگی ہے اگر مبارک منا یہ کسی کسے وقت دے نزدیک ہو گیا پدا تحس کا مطلب ہے کہ جہان دے ارس منائے جا رہے ہیں وہ سارے ہی نزدیک مدعا سی بن گئے اور لاند خدا جاوی وہ دے بھی عمل کیئے۔ کی صحاب ہو سارے احمال خردن خردن اگر انہوں نے ویکیا جائے تو شریعت متحرا کے مطابق بالکل جائز صحیح خواب اور بنتے ہیں گیٹا چگل ہے چگل دیا کہ میں آخا جاہلا تیرا نہ نا کتاب نال تعلق واچتا پیا نہ نا علم نال واچتا پیا تو جتنے مورخین اٹھا کے ویک جتنے سیرت نگار اٹھا کے ویک جنہ نے رسول کریم سرکار اور آپ کے اصحاب آپ تولیائے کرام دیا سیرت لکھیاں ترتیب نبی پاک سرکار سکار خیر تو بعد سیدنا سردی کے اکبر کا ذکر خیر سیدنا فاروق عالم کا دکھ خیر سیدنا عثمان غنی دا خیر مولا علی دکھ رہ خیر حسنین کری مین کا دکھ خیر اور اسے ہی دکر خیر نداؤدی حضرت سیدنا امیر محاویہ کا دکھ خیر عمر ابن عبد ال عزیز کا دکھ خیر اور آخر تک امام مہدی تک حضرت سنت اپنے فت شریف کے لگے, لگے سارے پاکوں دا ترتیب ذکر کرنا ہن یہ ذکر کرنا پہ لوگوں جمع کر کے لوگوں تک آواز دے ذریعے او ذکر پہنچایا جائے بہویں لوگوں دے کول کتابت دے ذریعے قلم دے نال ایک خلم دی پہنچ پہنچی بھی اور سمن آیا گیا جے زبان پہنچی اور میں او چند جملے بول کے نے کرنا کہ آپ مخاطب ہون دے سید دادا سی ہے نے اطلاعات میں فتح شریف چمور شریف جی سنیاں دیا نشانیاں نے پنج نشانی دا بیان کر کے دے میں سیدنا پاک دے متعلق رضی اللہ تعالی بھی دے متعلق آپ دے او افعال یا اخوال مبارک جنا نو علماء نے خطائع اجتحادی لکھے آئے خطائع اجتحادی تو زیادہ اگر کوئی بھی گل کرنا ہے دے اوہ پکا راف دیئے سنیا نا راکستا کوئی تعلق ہے اور گال پہنچی تے اور میں میں جی، میں, میں جسل گیا اگو میں امیری موہا امیر پاک دے متعلق اقیدہ کیے وہ اپنا عقیدہ بیان کرو؟ اگو اس بیاں جواب د حضور غوث پاک میران دے پہلے بیٹے دی اولاد نے اولاد ہیں برادری رشتے دار مبارک مطالعہ سلا فرمائے ہدایت فرمائے. خیر اسے گل کی سنت کفے لان کا حکم ہے بس اصا زبان بند رکھنی ہے نہ تاریخ کرنی ہے نہ تویل کرنی میں جناب اپنے دادا تو یار جڑے بھی سادات کرام سارے میری خاص نہ آخر کرو تی مہربانی یہ مینو اچھا نہیں لگتا اور باقی سادات کرام دی تعظیم باقی نہیں رہنے اللہ سلامت رکھے جناب تو میںلی جا جناب دا عقیدہ اپنے جد کریم رلتا جب کفے شان کا یہ حکم ہے نہ تعریف نہ توہین کی جاوے تفیرت غوث پاک میرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دے سیدنا امیر محاویہ پاک دی شان فضیلت دا بیان فرماوی بھی رہنے اور لوگاں تم منوا بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی شان دا بیان خرما بھی رہنے غوث پاک میرہ نے اپنی غنیت طالبیل دے وچ حدیث مبارکہ صحابہ اکرام انسار و اسحار ترشتے داروں دے متعلق دا حدیف مبارکہ پیش فرمائیے میں <سلام> اس نے الفاظ مبارک جناب پیش کر کے اجازت مانا سمجھا کہ بولو درا سبحان اللہ, در اللہ. سید الانبیاء پاک نے فرمایا والی نوا ہفتا ریتا رلی رو سوار نبی سرور نے فرمایا ہے فرمایا پروردگار دگار نے کو پسند فرمایا ہے پھر میرے واسطے میرے پسند فرما پھر دے میرا وزیر بنایا ہے، میرا مددگار بنا سسرالی رشتہ دار بنایا ہے۔ سید الانبیاء پاک سرکار نے فرمایا فرمایا ان قریب ایک ایسی خوام آئے گی جیڑی میرے ان سب انسار اثار خلاف سب و شتم کرے گی سید اللہ پاک سرکار نے فرمایا فرمایا خبردار والا لو والا تشارے والا تو نہ کے ہو فرمایا خبردار کھانا بھی نہیں انہوں پینا بھی نہیں نگا شادیاں رشتے داریاں کرنیاں نہیں میرے سید عالم دا فرمان مبارک کے امیر معاویہ پاک کی عزت دا دفاع فرمایا بوترا صرف ہو سکتا ہے جڑا سنت ادا کردیا دکھا سا میرے مواضا کرنا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق چار حضرت امیر ماویہ خلافت معاویہ عدالت می باہو با. با سلطان بھی او سبق ہے شیر سنا کے اجازت جانا پیر باہو سلطان فرما ہے Come on. تی شخرخ ہوئے وچ وحبتی نال محبت راز ہوئی تیتا شہباز او مکھی شہد جی قید ہوئی تے کی اد شاہ ہو جا مجلسی نال نبی دے نبی دے جنا مجلسی لال نبی دے Sahib-e-Raz <Sýstans> <Sýstans> niyaz چار سو قریب مولا علی پاک آپ دا آخری وقت شریف سینہ زخم لگنے حیات رہے آپ وسیعت بھی فرما رہے گفتگو بھی فرما رہے لوگ ملن آؤں رہے اس لئے کسی آن کے عرض کی حضور آپ اپنے تو بعد کوئی خلیفہ اپنا نائب اپنا جان شین مقرر کر جاؤ مولا علی کرم کر اللہ تعالی وجہہ القریم سرکار نے فرمایا فرمایا سید الانبیاء پاک سرکار نے بھی ظاہراً حکماً کوئی اپنا نائب کے خلیفہ مقرر نہیں سی فرمایا اللہ تعالی نے فضل فرمایا تے رب العالمین نے سانوں اس بندے تے جمع فرمایا کہ سارے آن بچوں خیر اللہ سی آپ فرمودے نے ان قریب رب جمع گا میری موت دے خیرو جہ چنگا سارا رب جمع فرما دے گا مولا علی پاک کرامت دے کرامت کرامت امام ہسن مجھ تباہ سارا رب جمع نہیں فرمایا بلکہ عش پاس میرا خود پہ لکھ دینے فرمایا امام حسن مجتبا اپنے نان پاک دے فرمان مبارک کام ال جما آخیا جانے میرا نے فرمایا تے میں جی غس باغ میرا فرما رہے نے بھائی اس سال آمل جمع آخیا جا رہا ہے مولا علی نے فرمایا انخری پروٹ جمع فرما دے گا پھر ساکھے جدے کریم دی کرامت دس دیکھا گارے سارے جمع فرما دے گا کرامتو دس چڑیا مطلب امیریا پاک نو خیر والا بھی فرما دیں جمع ہو تبارک و تعالی مرشد کریم دے بار دے بچ قبول فرمائے سید پاک رضی اللہ تعالی ہو اور تمام اہل بیتی اتہار شہابائی کرام محبت دی توفیق فرمائے بلا تخو مفتی تبلا دواست نعرہ بلند فرماؤ نعرہ تقبیر